اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی گئی تھی اس ازمے کے پورا پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا ودا بن اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بنات اور جو چناہے اٹھاتے تعمیر کرتے